وعلیکم السلام رضا ایک سوال تھا کہ عام طور پر مسجد میں جو ہے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو اس سے نماز جنازہ ادا ہو جائے گی اور رہنمائی اس پہ ابتدائی فکی مذاکرے میں بھی یہ سوال آیا تھا اور کافی تفصیلی اس کا جواب عرض کیا تھا اور تحریری طور پر بھی اگر آپ کو کاپی چاہیے ہو تو فتویٰ موجود ہے دارالفتہ میں کہ چار صورتیں ہیں علیہ نے جو فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ جس نے مسجد میں نماز جنازہ ادا کی اس کے لیے اس کا کوئی اجر نہیں ہے چار صورت ہیں مسجد کے اندر جنازہ اور نمازی دونوں ہو ایک مسجد سے باہر جنازہ اور نمازی دونوں ہو دو تیسری صورت جنازہ مسجد میں ہو نمازی باہر ہو چوتھی صورت یہ کہ جنازہ باہر ہو اور نمازی اندر ہو ان چاروں صورتوں میں صرف ایک صورت جائز ہے کہ جس میں نمازی بھی مسجد سے باہر ہوں اور جنازہ بھی مسجد سے باہر ہو تفصیل اس کی گفتگو گزشتہ مذاکرے میں بھی ہو چکی ہے اور اس پہ تحریری اگر آپ کو کاپی چاہیے ہو تو دلائل کے ساتھ یہ بات موجود ہے اللہ تعالیٰ عالم جناز نماز پڑھی جاتی ہے جس سامنے پیچھے رکھتے وہاں یہ صحیح طریقہ ہے یا بار صرف فنائے مسجد میں جنازہ ہونا چاہیے جو مسجد الصلاح جہاں پہ اعتکاف نہیں ہو سکتا اس جگہ پہ نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے چاہے وہ مسجد کے قبل کی سمت آگے کی طرف تو یا مسجد کے پیچھے کی سمت ہو نماز کوئی بھی مسجد کے اندر کھڑا نہیں ہونا چاہیے